ساری اپنی حویلیاں دے دیں درویش بن گیا اور کتاب پھر اس نے اسی بارے میں لکھی زندگی بلا سو سال جیسے جیسے عمر چلتی جاتی ساتھ سے نصیحت کرتا رہتا بچپن سے لے تو پوری کتاب میں شاعری پنجابی میں کوئی بے حیائی کا کلمہ نہیں ہے شاعر ورنہ اوٹ پٹانگ باتیں کر صرف نصیحت وقت کی قدر آخرت کا حساب اللہ کی بارگاہ میں حاضری تو یہی بات کے ساتھی چلے گا نا کہتا ہے دیا سنگھ سہیلیاں لد گئیں ایک روز نو تیریاں ساتھی چلے گا تیری باری جانے والی اور اسی کو شاعر اپنے ہر زبان میں لوگ کہتے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے مگر سو گیا انسان اللہ فرماتا جب چیخو گے نا کہ نکال ہم آئی یہاں سے اب ہم نیک کام کریں گے اور اب نہیں برے کریں گے تو جواب میں یہی دوں گا عوالم نعمر قما تک فی من تذکرا کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم نے ہو سنبھالنا ہوتا سنبھال تھے بس جا النظیر اور تمہیں خبردار کرنے والے درس دیتے رہے قرآن سناتے رہے کتابیں پڑھی گئیں تیرے دوست جاتے رہے بڑھاپا آ گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کرتبی لکھتے ہیں کہ انہوں نے مدق موت سے کہا, کہا کہ یار مجھے تو اطلاع دینا پہلے تو جب وقت آیا اترا اس نے کیا دینی کہنے لگے بتایا نہیں اس نے کہا بتاتا تو روز تھا جب ساتھی جاتے تھے آپ ان کے جنازے میں جاتے تھے آپ کو پتا نہیں چلتا تھا کہ آپ کے نام بھی حکم داری ہونے والا کوئی رگ کترا نہیں مگر ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں پھر اسی طرح کا پھر انہیں پڑ جاتا سفی غفلاتر میں علامہ ابن جاودی رحمد بیاض انہیں لکھی نوٹ بک تھی جو خیال آتا تھا فوراً لکھ لیتے شعر بیاں کوئی اچھا خیال بہت عمدہ ہے کشکور ہے تو فرماتے ہیں نا صوفی غفلت موت یو لوگ سوئے پڑھے موت آ کر انہیں جگاتی ہے موت کوئی جو ہے یہ فرا نہیں سوئے ہوئے کو جگاتی یہ سوئے پڑھے رہے یاشیاں کرتے رہے جگاتی ہے ما یفیکون کون حت ینگ پھل مگر بد بختی یہ ہے کہ لوگ اس وقت تک نہیں جاگتے ہوش نہیں سنبھالتے جب تک عمر نہیں ختم ہو جاتی ٹائم ختم ہوتا پھر اکل آتی ہے نا پہلے نہیں ہوش سنبھال یوشی ہے اونا حالیم پورا خاندان جاتا میت کے ساتھ جا رہے ہیں بھائی جا رہے ہیں دوست جا رہے ہیں وہ یوں ضرون علامی ہے قد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کتنا تنگ گڑا ہے جس میں پیارے کو رکھ بھی اور آگے ہیں دھیرے دیر مٹی ہاتھوں سے ڈال دیکھ کر آتے ہیں و رجو ن الب مگر پھر اسی غفرت میں آ کر پھنس جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کن ما شم ورا ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے نہ کوئی مردہ دیکھا ہے نہ کوئی قبر دیکھی ہے کن ما شم ورا نہ بالکل اسی طرح کہ بیوقوفر نادان جیسے کوئی حادثہ نہیں گزرا فضو کمالزمال ضوالمین نصیر کیسا جواب ملا کہ اب جہنم کا عذاب چکھتے رہو اس کا مزہ تمہارے جیسے ظالموں کا اب کوئی حمایتی نہیں ملے گا کوئی مزگار نہیں آئے گا تمہیں چھڑانے کے لیے اب یہاں ہی دانوں کی طرح بنتے رہو گے اور سزا پاتے رہو گے اب کہا کہ کوئی یہ وہم کرے کہ کس کو پتا ہم نے کیا کیا بھول گئی باتیں ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے کیا کیا اتنے پر نہیں تمہیں بھول گئیں جس نے حساب کرنا ہے نا ان اللہ والا اس کے سامنے زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ شاید جو ہے ظاہر ہے اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے تیرے دل کے راتے ان نہ نہیں ممبزات اس تو دل میں جو چھپائی ہوئی تھی باتیں انہیں بھی جانتا اس لیے معاملہ جو ہے نا ایسی ہستی سے ہے جہاں کھوٹا سکہ نہیں چلے گا شیخ عبد القاعدی جی رانی رحمت اللہ علیہ اپنے واضح میں کہتے تھے الفت الربانی اردو ترجمہ بھی ہو گیا کہتے جو لوگوں دنیا کے بازار میں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں اور لوگ دھوکے سے لے لیتے ہیں مگر جس اللہ سے واسطہ نا جس نے حساب کرنا ہے وہ بہت باریک دین ہے دل کے ارادوں تک اس کی نظر ہے وہاں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کھرا مار لے کر جاؤ وہاں تو بڑے بڑے نیک کمر جو پھونک مار کر اڑا دیے جائیں گے کہ تم نے جہاد کیا تھا کہ تمہاری تعریف کی جائے تم خرچ کرتے تھے تمہیں سخی کا جائے تم درس دیتے تھے کہ لوگ قاری صاحب کیا کر تمہارے ہاتھ وہ تو ہو گیا مجھ سے کیا مانگتے حکم دیا جائے گا کہ ان کو سر کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دو اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے دوزخ برقایا بھی ان تینوں سے پر جائے گا دوزخ میں یہ جائیں گے غازی عالم اور سخی اللہ کہ گا میں اتنا دیا تھا مال اور علم اور طاقت کیا کیا تیرے دین کے لیے کیا فرمایا جھوٹ بولتے تم یہ چاہتے تھے شہرت ہو تمہاری تعریف و کیلا تمہارا معاوضہ دنیا میں مل گیا سب کچھ ہو گیا اب کیا چاہتے تو اللہ کا خوف دنوں میں ہونا چاہیے یہ روایت جب حضرت ابو رحر العدین نے فرمائی تو روتے تھے زار کہا میں اس وقت صرف تنہا تھا حضور کے ساتھ جب حضور نے اکیلے مجھے سنائی یہ بات اور یہی ان سے کہا تھا شفاس بھائی نے وہ شفعی جب آیا شام سے اس نے قابو رضی الدین لوگ چلے گئے انہوں نے قابو رضی الدین مجھے کبو حدیث سناؤ یار جو نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنی اس وقت انہوں نے کہا آ بچہ پھر میں تجھے ایک حدیث سناؤں ہوں جب میں تنہا تھا اور اس وقت صرف حضور سے میں نے آپ سے کہا رسول اللہ مجھے ہاں آپ نے ابو حرا رہ سب سے پہلے تین آدمی جن پر جہنم بڑھکایا جائے گا وہ عالم ہوگا شہید ہوگا اور سخی ہوگا اور پھر تفصیل بیان فرمائی اور شفعی جب پھر شام گیا اور حضرت معاویہ ردین کے سامنے اس نے یہ چیز بیان کی تو حدیث پاک میں تین مرتبہ حضرت معاویہ بے ہوش ہو کر گئے اور بعد میں فرمایا واقعی اللہ کہتا فمن کان یرج القاء رب ہی فل ملامل صحم وشر کے بے جس کو یقین ہے کہ ایک دن میں نے رب کا سامنا کرنا اللہ کی رات میں کھڑے ہونا وہ نیک کام کرے اور اس نیکی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو نہ منائے خالص اس کی نیت سے کرے ورنہ کیا کرایا بھی غارت چلا جائے تو زندگی جو ہے نا بڑی ناپائیدار ہے آپ لوگوں میں نے اخبار میں پڑھا ہوگا میں بہت متاثر ہوا میرے گھر کے میرے گاؤں کے ساتھ ہی گاؤں برادری کے وہ بیچارے آ رہے تھے کاروبار کے لیے اور دوڑ میں سے مزدور جو تھے وہ میرے بچوں کے مکان کے سامنے مکان بن رہا اس میں کرتے تھے کام غریب تھے سارے پلٹ گئی بات موڑ پر نو کے قریب تو ایک ہی بستی اسی وقت مر گئے چھبیس تھائی اسپتال میں ان میں سے بھی روز کوئی نہ کوئی مر رہا اس لیے زندگی بہت نافاعد سے زیادہ غدار کوئی نہیں بے کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ ساتھ چھوڑ جائے اگلے اجتماع تک میں اور آپ میں سے کوئی ہو یا نہ ہو. اللہ کو اس کا علم ہے تو دانائی حکرم مندی یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے کوئی لمحہ فضول نہ ہو جیسے حضرت سعدی فرماتے ہیں خیر کنائے فلان و غنیمت شمار عمر اللہ کے بندے کو اچھا کام کر لے جو ٹائم ملا ہوا ہے اس کو برت لے ذہ پیش تر کے بانگ برائے فلان اماد اس سے پہلے کہ کسی اسپیکر پر مسجد میں ہو جائے کہ فلاں نہیں بھائی فلاں وقت اس کا جنازہ ہوگا یہ اعلان تو ہوگا اس اعلان سے پہلے پہلے کچھ کر لے ورنہ قصہ ختم ہو جائے گا پھر تو روئے گا چلائے گا کوئی وقت نہیں ملے گا اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے سب سے زیادہ یہی بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی اور یہی وہ کیمیا جس سے مس خام جو ہے کچا تانبا وہ سونا پن جس کے دل میں یہ بیٹھ گئی بات وہ ولی ہو گیا کوئی مرشد نہیں چاہیے کوئی ریاضت نہیں چاہیے دل میں یہ بات بیٹھ جائے جیسے سیدنا عمر اب رضی اللہ تعالیٰ ان کی انگوٹھی اس میں انہوں نے کندہ کرایا ہوا تھا یعنی نقش یہ تھا میر المومن کی انگوٹھی کا کفا بالموت واحد یا عمر اے عمر انسان کو نصیحت کرنے کے لیے نہ کسی عالم کے درس کی ضرورت ہے نہ کتابیں پڑھنے کی اس کے لیے موت کا خیال ہی بعض کافی ہے یاد کر لے کہ ایک دن میں دنیا میں نہیں ہوں گا قبر میں ہوں گا کوئی وہاں ساتھی نہیں ہوگا صرف آمار ہوں گے رسول کریم علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مرتا تین چیزیں ہوتی ہیں نا پیچھے کوئی رشتے دار ہوتے ہیں ایک مال ہوتا ہے ایک اس کے عمل ہوتے ہیں ایک تو گاڑی رہ جاتا مال تو ساتھ ہی نہیں جاتا دوسرے ہوتے ہیں رشتے دار وہ لید میں رہ کر آ جاتے ہیں ایک تیسرا ساتھی رہ جاتا وہ اچھا ہوتا تو پھر تو آ جاتا چار, چار ارد گرد کھڑے ہو جاتے ادھر نماز کھڑی ہوگی ادھر روزہ ادھر سب جو خیرات آتے وہ چاروں طرف کھڑے ہوتے وہ کہتے ہیں کیا ایسا آپ ہم کھڑے ہیں اس کی کے لیے وہ نجات پاتا اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کے پاس اعمال کوئی نہیں ہوتے وہ پھر چیختا اور بری حالت میں گندے اعمال آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تو نے نیک امال کی تو فکر کی نہیں کی ہم ہمارا ہی ساتھی بن رہا ہم آ شامت تیری آ گئی پھر تو اس وقت سے پہلے پہلے دانائی یہ ہے کہ ہم موقع جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں اور دین پر جو قیامت آ رہی ہے خصوصاً اس ملک میں اب تو کوئی شخص ایسا نہیں جس کی آنکھیں نہیں کھول گئیں وہ صاف دیکھ رہا کب بے حیائی کی حدوں کو چھو لیا ان لوگوں نے اور اعلانیہ ڈٹائی کے ساتھ اللہ رسول کو للکار رہے ہیں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں دین کے ٹھٹھے اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جن کو یہ بدماشیاں پسند نہیں وہ آنکھیں بند کر لیں وہ اپنے ٹی وی بند کر لیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی غریب کیا انصاف نہیں ملتا تو کہا جائے پھر تو وہ نہ دا. تو یہ یہاں نہیں اچھا سلوک ہو رہا ملک میں چل پھر تو ملک چھوڑ دے یعنی ایک اچھا علاج نکال لیا کہ برائی ختم نہیں کرنی تم لوگ نہیں پسند کر رہے چلتے بنو پھر توبہ توبہ توبہ ان رات میں مستحف من کتاب اللہ, اللہ کہتا جو اہل کتاب ان کے آرم اپنی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے ان کا کام تھا کہ اس وقت اٹھتے اور اس کی حفاظت کرتے تو امت مسلمان کو بیدار ہونا چاہیے اور جن کو اللہ نے توفیق دیے تھوڑے بہت کے دین کے لیے آتے ہیں ہم جنگ نہیں کر سکتے لڑائیاں نہیں لڑ سکتے مگر اللہ کے بندو یہ اجتماعی جو ہے سالانہ اجتماع بہائی یہ پندرہ روزہ یہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں بالکل اپنے دین کی حفاظت کری کہ چلو اس بدتمیزی کے دور میں جب و بعام ہو گئی جراثیم تھوڑا بہت آ جائیں کچھ نہ کچھ دوائی پی لیں دس دن کے اپنا ایمان تو بچا لیں ایسا ماحول خراب ہو گیا اور دوسرے ساتھی جو غافل ہیں ان تک بھی ہمارا کام ہے کہ اس کو پہنچائیں چین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلام دے انہوں نے بتا یہ جی جیا کہ اگلا اعتماد ہوگا نا 15 دن کے بعد تیرہ مارچ کو وہ سالانہ اجتماع ہوگا تحریک اسلامی کا اس میں ہمارے قائدین بھی آئیں گے اللہ ان کی مدد فرمائے تو آپ لوگ باقی ساتھیوں تک بھی یہ بات پہنچائیں اگلے اجتماع میں بہت زیادہ رونق ہونی چاہیے ہمارا جو کام ہے کہ اللہ کے رسول کے دین کے وارث ہمیں اتنی بڑی دولت ملی ہے ہم خود بھی اس کی حفاظت کریں دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں اس میں کوتاہی نہ کریں اس کے ہم مکلف ہیں باقی اللہ تعالی کو جو منظور ہوتا تو وہی ہے وہ خود اپنے دین کا محافظ ہے فکر مند نہیں اتنا ہونا چاہیے بڑے بڑے ایسے آئے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قریش کو کہا کہ تم ان کے دسویں حصے تک نہیں پہنچے جو پہلے لوگ ہوئے بے ایمان ان کو اتنا دیا کہ ما بار وہ مشارہ ان کے مشار دسویں کا بھی دسواں وہ بھی تمہارے پاس طاقت نہیں مگر وہ رہے چلو زمین میں چل پر کے پھینکو کہاں ہیں ان کے محل اور بالکل جیسے وہ عمر خیام کہتا ہے نا ہے یہی مگر یہ آنکھیں نہیں کھو یہ سمجھتے نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا ہم نے راستے بند کر لیے سب بند کیے تھے لوگوں نے وہیں مکہ ہو گیا تھا محافظوں نہیں کر دیا تھا نہیں رہے وہ فرحان نہ نمرود نہ کوئی رہ گئی رہے گا نام رہ رہ اللہ کا مگر بد بخت کہ آپ بھی برباد ہوتے ہیں دین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں تو عمر خیام یہی کہتا کہ زمین میں بے شمار نشان ہے قرآن بھی یہی کہتا نا اللہ نے علم کا ایک ذریعہ یہ بھی بتا کہ سیر کرو مگر سر یہ نہیں کہ جا اور وہاں برف باری دیکھو تو ایش کر کے آ جاؤ نہیں یادگاریں دیکھو پرانے نشان دیکھو قلعے دیکھو عمارتیں دیکھو کہ وہ لوگ کدھر گئے تو کہتا ہاں کثر کہ با چر عزت پہلو بر در گہے آ شہانہ ایک جگہ نہیں ہر جگہ یہ کہتا وہ محل میں نے دیکھے جا کر جو آسمان کے ساتھ برابری کرتے تھے بڑے بلند و بالا ارجن کی دہلیزوں پر آکر دوسرے بادشاہ سہجے کرتے تھے یہ اتنے بڑے بادشاہ دوسرے بادشاہ اپنی پیشانیاں رکھتے تھے بر کنگراش فاختہ ب با گفت ب نشستہ ہمیں گفت کے کو کو, کو, کو, کو کو کہتا میں نے دیکھا کہ اس کے مداروں پر فاختہ بیٹھی ہوئی تھی وہ کو, کو, کو, کو فارسی میں کو کہتے ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں کہتا میں نے اس سے سنا وہ تو اپنی بولی بول رہی تھا, مگر شاعر ہوتا ہے اس نے تخیر سے کام دتیجہ نکالتا میں نے دیکھا کہ وہاں رہنے والے کوئی نہیں تھے بادشاہ وہاں مکڑیوں نے جاڑے چنے ہوئے تھے فاختہ اوپر بیٹھی تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کو, کو, کو, کو. کہ کہاں ہے وہ اب حکمران یہ پوری زمین بڑھی ہوئی ہے اپنے عراقوں میں موجود ہے کہ جا کے نور جہاں کا مقبرہ دیکھو کیسے ہیں میران سارے ملک کی حکمران تھی کوئی چراغ نہیں کوئی وہاں پھول نہیں کوئی نہیں. لوگ دادے بنا رہی ہیں وہاں نے تو عقل مندوں کے لیے بصیرت ہیں جو اندھے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پر پٹی بندی رہتی ہے جب سر پر لاٹھی پڑتی ہے پھر ہوش آتا ہے خود تو برباد ہوتے ہیں دین کو بھی اور ملک کو بھی برباد اب ہماری دعا یہی ہے کہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ہمیں ان سے نجات دے آپ بالکل دیں تیرے دین کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں نا عمل کرتے تو کوئی بات نہیں تھی نہ رات ٹھٹھے سے کام لے رہے ہیں اور جب بیچارے تھوڑا بہت دین پر چلتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں تم اپنے پردے گھروں میں رکھو داڑھیاں تو اب تو معاملہ شرم و حیا سے بہت آگے لگ اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کہ وہ ہمیں بھی اس فتنے کے دور میں رائے راست پر قائم رکھیں اور ان ظالموں کو ہدایت دے یہ ورنہ ان سے نجات دے ہمیں باخر اداون الحمدللہ رب العرم